بسم اللہ الرحمن الرحیم جب حضرت والا کسی کو بیت فرماتے ہیں تو ان الفاظ سے الحمد لله نشهد ان لا اله الا الله وحده عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يجادلونك في نعم الله فقولوا يا رب الله سوف ايدي ثم ان ماكثوا انما ينتظرون صائر الناس ثم ان ربنا وهب علينا وعلي الله فسبح يسبح شاد بڑے بڑے میں وادہ کرتا ہوں فرب نماز پڑھوں گا فرد روزے رکھوں گا روزے رکھوں گا سدارتھ پر ادا کروں گا ادا کروں گا حج فرب ہوا تو ادا کروں گا حج فرب ہوا تو ادا کروں گا اللہ کی راہ میں مال یا جا جان دینے کا موقع ملے گا تو بہ خوشی پیش کروں گا اللہ کی راہ میں جان یا مال دینے کا موقع ملے گا تو بہ قبول کروں گا میں پوری زندگی میں پوری زندگی شریعت کے مطابق گزاروں گا شریعت کے مطابق گزاروں گا, گا میں داخل ہوتا ہوں میں داخل ہوتا ہوں سلسلہ چشتی اور یا اب کیا ہوا اپنے رحمت سے میری کبر گائے قبول کرنا اپنی رحمت سے میری اور دائر قبول کرنا برگت میں برگت میں حش میں حش جنت میں جنت میں اپنے مقرر دین کا ساتھ نصیب کرنا. اپنے کرنا کرنے میں جو ایک جملے کا اضافہ کیا ہے چند روز پہلے سے اس کو سب لوگ یاد کریں اور آگے پہنچائیں اللہ کی راہ میں مال یا جان پیش کرنے کا موقع ملے گا تو بہ خوشی پیش کروں گا بخوشی پیش کروں گا اس جملے کا اضافہ کر دیا ہے بیت میں بیت لیتے بخش محمد میں بکین اباد صحابۂ کے نام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم <تصفح> <تصفح> وہ لوگ ہیں ان کے کلام کو دیکھا جائے تو کتنی بڑی شوقت کتنی بڑی ہمت کتنی بڑی شجاعت کتنا بڑا اللہ تعالی پر توکل اللہ تعالی پر ایمان اللہ تعالی پر شعیت اماد ای فان اللہ تعالی سے محبت اور عشق اور قربانی دینے کے جذبے محمد انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کی ہے جب تک ہم رہیں گے آخر تب تک اللہ کے دشمنوں سے ڈرتے رہیں گے اللہ کی محبت میں جانے لیتے دیتے رہیں گے جب تک ہم <تصفح> رہیں اللہ تعالی عنہ یوں کہا کرتے تھے کہ صحابہ کے تابعین ظاہر ہے کہ وہ بھی صحابہ ہی کے راستے پر بھی اسی راستے پر قیامت مسلمان جب تک صحابہ کے راستے پر چلتے رہیں گے تو ٹھیک ہے جہاں صحابہ کے راستے کو چھوڑا گمراہ جہاں کسی کو بیات کرنے کے لیے کئی ہیں جلدی سے بیات نہیں کیا جاتا کئی لوگ تو کئی کئی مہینے اور کئی لوگ کئی کئی سال ریات کی درخواستیں لیے پھرتے ہیں ان کی مدت مختلف ہوتی ہے حالات کے اعتبار سے کسی کی درخواست کچھ جلدی قبول ہو جاتی ہے کسی کی دیر سے کم از کم اتنی شیر سب کے لیے ہوتی ہے کہ سات پانچ یا سات مہینوں تک ہر مہینے میں اپنے حالات کی اطلاع دیں مہینے بھی اگر کسی کو کہہ دیئے تو پانچ خپ اطلاعی لکھیں تو ہر مہینے میں ایک خپ پانچ مہینے تو ایسے ہی لازمن کو بتاتے ہیں یہاں کے موبائل پڑھیں بابر العبر پڑھیں کلا کلا کتاب پڑھیں دیکھیں اور اگر یہیں کراچی میں رہتے ہوں تو روزانہ کے بیان میں شریک ہوا کریں یہ حالات گزرنے کے بعد پھر بیت ہونے والے کے اخلاص پر اگر اعتماد آ جاتا ہے کہ اس میں اخلاص بھی ہے اور بیت ہونے کا مقصد بھی سمجھ گیا ہے تو اس کو باعث کیا جاتا ہے ایک مولانا صاحب جو میرے شاگرد تھے انہوں نے کئی سال مسلسل مجھ سے پڑھا میری خدمت بھی بہت کرتے تھے برے عالم بننے کے بعد پھر وہ علامہ بن گئے بہت مشہور عالم بن گئے اونچے درجے کے استاد مدرس اور خطیب انہوں نے باعث ہونے کی درخواستیں شروع کی کہتے رہے کہتے رہے کہتے رہے حتیٰ کہ کئی سال گزر گئے اسی حال میں ان کا انتقال ہو گیا مگر وہ بیت نہیں ہو سکے اللہ تعالی ان کی مرفرت فرمائیں داراجات بلند فرمائیں بیت ہونے سے جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ ان کے حق میں وہ مقدر فرما دیں بیت کرنے کرانے میں دیر کیوں کی جاتی ہے نمبر ایک بہت سے لوگ بیت کا مقصد ہی نہیں سمجھتے پہلے دو قصے بتا دوں کہ دو آدمیوں کو میں نے جلدی سے بیت کر لیا تھا کہیں یہ مقاصد بتاتے بتاتے وہ قصے سے رہ ہی نہ جائیں جوڑ ایسے لگا لیں آپس میں کہ بیٹھ بہت دیر سے کرتا ہوں کئی کئی سال بھی بعض لوگوں کو لٹکا رکھتا ہوں مگر دو آدمیوں کو دائت بہت جلدی کر لیا تھا کئی سالوں کی بات ایک تو ایک ایک صاحب آئے کہنے لگے کہ مریدوں نے آیا ہوں میں نے ان سے کہا کہ ایسے جلدی سے مرید نہیں ہوا جاتا کچھ وقت یہاں آتے رہیں باز سنتے رہیں آنا جانا رہے اپنے حالات کو بتاتے رہیں ایسے کچھ ان کو تھوڑی سی تبدیل کی کہ ایسے آپ کچھ وقت آئیں۔ مگر معلوم ہوا کہ وہ بہت زیادہ بہت ہی زیادہ حاقل ہے جو شخص گناہوں سے بچتا ہے اللہ کی نافرمانی چھوڑتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالی زہ در کر کے دنیا کی دولت اہل دنیا سے استفنا جس اس کے دل میں اللہ تعالیٰ بھر دیتے ہیں اس کو حاقل کامل نصیب فرماتے ہیں حاقل کامل میں نے جب ان سے بھی تھوڑی سی بات کہی کہ وہ جلدی نہیں ہونا چاہیے ایسے طرح سوچ سمجھ کر تو اتنی سی بات ابھی پوری تقریر کی نہیں تھی تھوڑی سی بات حالانکہ وہ بہت ہی بالکل حامی شخص ہیں بالکل حامی کچھ بھی پڑھے لکھے نہیں ہیں مگر جتنی لمبی تقریر کر کے میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ بیت جلدی کیوں نہیں ہونا چاہیے بیت جلدی کیوں نہیں کرنا چاہیے وہ ساری تقریر اس کے ذہن میں بہت سے موجود تھی اس نے میری پوری تقریر کا جواب دینے کے لیے اپنی تقریر کر دی میری پوری تقریر سنی نہیں وہ پہلے سے اللہ نے اس کے دل میں ڈال دی تھی بغیر سنے اس کا جواب انہوں نے دے لیے. کہنے لگے کہ اللہ نے مجھے دنیا تو بہت دی ہے دنیا اللہ نے بہت دی ہے اتنی دی ہے اتنی دی ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا مختلف الفاظ میں مختلف تعبیرات میں بار بار بار بار دبالی کر لو ہو کچھ ہے اسی بات کو کہ اللہ نے مجھے دنیا بہت زیادہ دی ہے بہت زیادہ دنیا دی ہے بہت بارشیں مال و دولت کی دنیا کی مجھ پر اللہ کی بہت بارشیں بہت بارشیں ہو رہی میں ان کی حیت کو صورت کو لباس کو دیکھ رہا تھا تو ایسے لگ رہا تھا کہ یہ بہت ہی مسکین کوئی مزدور آدمی ہے باتوں سے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ پوری دنیا کا بادشاہ اللہ نے اتنی دنیا دی اتنی میری کوئی حاجت کوئی ضرورت میرے اللہ نے چھوڑی ہی نہیں ہے خوب بارش امپرسن تھی مجھ پر ہونے سے پہلے جو مہینہ دو مہینے یا چھ مہینے یا سال یا چھ سال یا ساری سار عمر کے لیے جو کسی کو کھنگالا جاتا ہے تو اسی لیے کس کا مقصد کیا ہے تو وہ انہوں نے دو چار منٹ میں ہی پتا چل گیا کہ یہ مقصد تو سمجھ گیا ہے دنیا کا کوئی مقصد نہیں دنیا سے استرنا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت اپنے اس بندے کے دل میں ڈال دی ہے یہ سمجھ رہا ہے میں نے ان کو فوراً ہی ان کی یہ باتیں سن کر کہ دنیا تو اللہ نے بہت دی ہے بہت دی ہے بہت دی ہے, ہے بس بارشیں ہی بادشیں کیا بتاؤں میرے اللہ کا کرم میں نے ان کو اسی پہلی مجلس میں بیت کر لیا اس کا دل تو بالکل سامنے ہے اس بجاری کا کیا امتحان لینا ہے یہ تو بغیر امتحان لینے ہی پاس ہے پاس ہے بھی کیا ایپ ہی ایسے بہت بڑا پاس ہے ایف لح ایف این صرف نجیف نہیں نظر آتا ہے بعد میں پتا چلا کہ وہ جوڑیا بازار میں مزدوری کرتے ہیں مارکیٹ بلکہ اگر جنا مارکیٹ کے قریب ایک بازار ہے جوڑیا بازار اس میں مزدوری کا کام اس قسم کا ہوتا ہے کہ وزنی بوریاں اٹھا اٹھا کر مزدور اپنی کمر پر بوریاں اٹھا اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسری جگہ ایسے بوریاں اٹھانے کا زیادہ وزن اٹھانے کا کام ہوتا ہے معلوم ہوا کہ وہ وزن اٹھاتے ہیں بوریاں پیٹ پر اٹھا اٹھا کر لے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو غیر قنس کا درد بھی ہے عرقنس یہ نساء, نساء نہیں ہے بلکہ نساء غیر قنس بل ایلی مقصورہ نسا تام میں ایک پٹھا ہے رگ ہے تو اس کو عربی میں نسا کہتے ہیں کے معنی رگ یہ اردو میں اس بیماری کو لنگڑی کا درد کہتے ہیں لنگڑی کا درد یہ اتنا شدید ہوتا ہے اتنا شدید اللہ کسی کو تجربہ نہ کروائے بہت سخت درد ہوتا ہے متعصر اور علاج بھی ہے علاج بھی مشکل ہے مشکل سے علاج ہوتا ہے درد بہت سخت ہوتا ہے یہ ہوتے ہیں لوگ زاہدین زاہدین اور تارے کے تارے کے دنیا زاہدین کی دنیا ان کے حالات جو جل رہے تھے تو یہ بھی اللہ کا بندہ ان زاہدین میں سے بیوی بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں پوسٹ پر بوریاں وزنی بوریاں اٹھا اٹھا کر لنگڑی کا درد بھی ہے اس کے باوجود ایسی سخت محنت میں شفت مزدوری اور اللہ نے ضرورت ایسا عطا فرمایا کہ وہ بار بار یہ کہ بس دنیا تو اللہ نے بہت دی ہے دنیا اللہ نے بہت بہت دی ہے ایک تو ان کو میں نے جلدی سے بےعت کر لیا تین آدمی خیال میں آ گئے ایک اور بتا دوں اسی طریقے سے ایک صاحب اور آ گئے تو میں نے ان کو بھی یہی بتایا کہ ایسے جلدی سے بےعت نہیں ہوا جاتا کچھ وقت کچھ وقت دیکھنا چاہیے تجری بات کریں دونوں ایک دوسرے کا تجربہ کریں ان کو بھی اللہ تعالی نے ایسی حاصل دی تھی تو انہوں نے اپنا قصہ بتایا بڑا عجیب غصہ کہنے لگے میں کالج میں پڑھتا تھا ایک بار اپنے ساتھی پولاوا کے ساتھ جا رہا تھا بندر روڈ پر وہاں بہت بڑا ایک بور لگا ہوا ہے میوزک سکھانے کا گانا بجانا یہ سکھانے کا فن کہ یہاں اسکول اس کا ہے کالج ہے اس پر جو نظر پڑی تو میں نے اپنے ساتھیوں سے یہ کہا کہ یہ فن تو بہت آسان ہے گانے کا فن تو بہت آسان ہے ساتھیوں نے کہہ دیا نہیں یہ تو بہت مشکل ہے آپس میں منافرہ شروع ہو گیا یہ کہتے چلے جا رہے ہیں بہت آسان ہے ساتھی کہتے ہیں بہت مشکل ہے تو شہفان نے کیسے درد لایا تو انہوں نے دعویٰ کر دیا اچھا میں دیکھ کے سیکھ کر چھوڑوں کیسی مشکل ہے میں سیکھ کر چھوڑوں گا وہ سیکھنا شروع کر دیا دانے کا فن سیکھنا شروع کر دیا والدین کو پتا چلا تو انہوں نے بہت سمجھایا نرمی سے سختی سے ہر طریقے سے سمجھایا بجایا کہ بیٹا یہ کام صحیح نہیں ہے مت کرو مگر انہوں نے بس پائے کر دیا کہ مجھے تو یہ کام ضرور کرنا ہے والدین نے چھوڑنے پر زیادہ اصرار کیا تو کہتے میں نے والدین سے یہ کہا کہ اگر آپ لوگوں نے مجھے زیادہ روکا تو میں جا کر گندے بازار میں بیٹھ جاؤں گا پھر آپ لوگوں کی کیا عزت رہے گی سوچ لیجیے مجھے چھوڑ دیجئے ورزہ میں ایسا سب بن جاؤں گا والدین کو مجبور کر دیا گانے کا فن سیکھتے رہے بغل ان کے اتنے ماہر ہوئے اتنے ماہر کہ کالج میں پورا فن حاصل کرنے کے بعد پھر جہاں جہاں مشہور مشہور گویے پاکستان میں جہاں تھے انفرادی طور پر تو ان سے بھی زیادہ سن بتایا کہ ریڈیو پاکستان کے بڑے بڑے گویے میرے شاگرد ہیں تک ماہرین گنگیوں کے بارے میں بتایا کہ وہ میرے شاگرد ہیں اللہ کی رحمت ایک بار ایسی متوجہ ہوئی کہتے ہیں کہ میرے دل و دماغ کر کوئی پریشانی چھا گئی بہت پریشان بہت پریشان کئی اولاد کیے فائدہ نہیں ہو رہا تھا پریشانی اور بڑھتی گئی جیسے جیسے راج کرتا تھا پریشانی اور بڑھتی تھی حکیم ڈاکٹر وغیرہ وغیرہ کا گنڈے پھونکنے والے اور رحانی مطاب والے سارا کچھ کر ڈالا مگر اور بیماری پڑتی ہے پریشانی اتنی بڑی کہ کھانا پینا چھوٹ گیا سو کر کانٹے کی طرح ہو گیا بلا میں نے یہ فیصلہ کیا کہ زندگی سے تو موت بہتر ہے خود کشی کر لو خودکشی کرنے کے لیے اپنی مکان کے چھت پر دو منزلہ مکان ہے اس کے اوپر چڑھ گئے مکانوں نے بعد میں مجھے بھی دکھایا نوازمہ بعد نمبر ایک میں تھے. دو منزلہ مکان کی چھت پر چڑھ گئے اوپر سے کودوں اور مر جاؤں جیسے اوپر چڑے تو دل میں خیال آیا خیال آنا کیا اللہ کی مدد ہو رہی تھی اللہ کی مدد اللہ تعالی نے دل میں خیال ڈالا کہ اگر تیرا کوئی ہاتھ پاؤں وغیرہ ٹوٹ گیا یا دماغ میں ایسی چوٹ آ گئی کہ دماغ بیکار ہو گیا مگر مرا نہیں تو وہ زندگی تو اس زندگی سے زیادہ بدتر ہوگی اس نے خودکشی کی کچھ دوسری صورت سوچ گیا دوسری صورت گیا ان کے خیال میں نیمل بدل وہ یہ کہ بجلی کے بورڈ کے پاس جا کر بجلی کا ایک تار نکال کر وہ پاؤں کے انگوٹھے میں یا ہاتھ میں کہیں بتایا کہیں باندھ کر اس کے بعد اس کا سوچ دبا دوں بس سب ختم ہو جائے گا حرام حرام سے کہتے مر گئے پھر اللہ تعالی کے رحمت نے دستگیری فرمائی اٹھ کر بجلی کے بورڈ کے پاس جب گئے اور کام کرنے ہی والدے تھے اللہ تعالی نے دل میں یہ بات ڈالی کہ ابھی ذرا بیٹھ کر ایقمی نان سے کچھ سوچ تو لو کہ شاید کوئی اور تدبیر ہو جیسے بیٹھے خیال آیا کہ قرآن کریم اٹھا کر ذرا دیکھو کہاں کہاں اللہ کی مدد ہو جائے اللہ کی رحمت ہو جائے کیسے کیسے کو آجار کو کفار کو اللہ تعالیٰ کیسے کیسے اپنے رحمت میں لیا اور کریم اٹھایا جیسے کھولا کھولتے ہی سیدھی نظر جس آیت پر پڑی تو وہ یہ تھی لیکی لائی تے پم انوب کھولتے فوراً جگہ وہ نکلی اور اس آیت پر سیدھی نظر پڑی اربری لائی تمہیں ان الوب خبردار اللہ کی یاد سے دلوں کو ایپ ملتا ہے ان کو بیماری تھی دل کی پریشانی اللہ کی یاد سے دلوں کو ایپ ملتا ہے اللہ کی یاد کی روٹ کیا ہے اللہ کو یوں یاد کرو کہ ہر نافرمانی چھوڑ جائے نافرمانی چھوڑ جائے یہ ہے اللہ کی یاد اگر زبان سے تو اللہ اللہ کرتے رہے نافرمانی چھوڑتے نہیں ہیں وہ اللہ کی یاد نہیں اللہ کو فریب دینے کی کوشش ہے یہ بتایا کہ کالج میں انہوں نے آرابی مضمون بھی لیا ہوا تھا اس لیے جیسے صاحب پر نظر پڑی تو اس کی معنی بھی سمجھ گئے آر بھی سمجھتے تھے رقت پاری ہو گئی کی بن گئی خوب روئے خوب روئے خوب روئے رات کا وقت آپ بیوی کو جگایا کہ مجھے پانی گرم کر دے میں نہاؤں گا توبہ کرنے کے لیے نہا کر نماز پڑھ کر توبہ کروں گا تو. نہائے اوشا کی نماز پڑھی پہلے تو شاید نماز بھی نہیں پڑھتے ہوں گے یہ بتایا کہ اس وقت نہا کر میں نے اوشا کی نماز پڑھی تعباہ کی دن میں دوسرے ساتھی جتنے گویے تھے بلکہ اس سے پہلے گانے کے محبوب پہ گانے کے موضوع پر ہزاروں روپے کی کتابیں میرے پاس تھی وہ سب جلا ڈالا ہزاروں روپے کا گانے بجانے کا سامان تھا بہت قیمتی ہزاروں ہزاروں کا وہ سب کو زیادہ جلا تھا اس کے بعد اپنے ساتھیوں کے پاس گیا جو گانے بجانے کے شریک تھے ان کو بتایا کہ میں نے تو توبہ کر لیے آپ لوگ بھی توبہ کر لیں ان کے ساتھیوں میں سے ایک نے توبہ کی انہوں نے بھی اسی طریقے سے سارا سامان گانے بجانے کا کتابیں بھی سامان بھی سب کچھ چلا ڈالا بعد میں ان ساتھی کو بھی ساتھ لا کر مجھے دکھایا کہ یہ دوسرے ساتھی جن کو ہدایت ہو گئی یہ ہے پھر کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ گانے پر جو اتنا وقت گناہ میں لگایا تو قرآن کریم کی تجوید اب اس کا کفارہ بنا جائے تجوید سیکھیں قرآن صحیح کیا تجوید سیکھی اور پھر مجھے سنایا بھی بہت بہتر قرآن پڑھتے تھے جب قاری بن گئے قرآن میں مہارت حاصل ہو گئی تو پھر اللہ نے دل میں خیال ڈالا کہ اب پورے عالم بنو عالم دین تو بتایا کہ مدرسہ مظہر العلوم علوم اس میں کہتے ہیں کہ میں نے پورا علم حاصل کیا مکمل عالم دین اللہ تعالی نے مجھے بنا دیا پورے عالم بن گئے انہوں نے جب یہ اپنا قصہ بتایا پہلی ہی مجلس میں تو میں نے کہا آئیے آئیے جلدی سے آپ تو ابھی قائد کر دو حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگ جب سامنے آتے ہیں تو میں جو ان کو جلدی سے قائد کر لیتا ہوں تو اس میں ایک نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کی بارکاس سے اللہ تعالی مجھ پر رحمت نازل فرما دیں گے اس کے کی اخلاق کی اللہ نے جن رحمتوں سے اپنے اس بندے کو نوازا ہے اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آئے گا تو اللہ تعالیٰ مجھ پر رحمتیں فرو دو شخص یہ ہو گئے تیسرے شخص آئے وہ کہنے لگے کہ میں افغانستان میں جہاد کے لیے جانے لگا ہوں اور وہی فوج جا رہا ہوں جاتے جاتے یہ خیال آیا ہے کہ پہلے گناہوں سے تاباہ کر کے جاؤں تو بس آپ کی طرف توجہ ہی کہ آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر گناہوں سے تاباہ کر لوں اور جاتے ہی تمنا ایک میں شہید ہو جاؤں جت کے لیے جا رہا اس کو میں نے سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے آئی, آئی یہ فوراً ان کو بھی فورن پید کر دی. یہ تین سے تو پرانے ہیں مجاہدین بہت زیادہ نہیں تھے یا ہم سے مجاہدین کا زیادہ رابطہ نہیں تھا تو کئی سال پہلے کی بات ایک مجاہد کو ایسے بیعت کیا اس کے بعد ابھی ہم آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں جو بھی یہ کہہ دیتے ہیں میں مجاہد ہوں اس کو تو فارم نہ فاروں جلدی سے جلدی ان کی بھی زیادت کر یہ مجاہد ہیں کئی جہاد کیا تو ان کو تو ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں کروائی آپ اردو سمجھتے ہیں اچھا جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رام میں جان و مار سب کچھ قربان کرنے کو پیار ہوں اور بانا قربانیاں دیتا رہا ہوں اللہ کے رام میں ارے اس کو تو ٹھیک ہے بخش اب بخشایا اللہ کی رام سے تو ایسے لوگوں کے لیے ذرا بھی تاخیر نہیں کرتا وہ تو فوراً ان کو غائب کر دیتا ہوں یہ تو وہ ہو گئے لوگ جن کو بلا سوچے سمجھے جیسے وہ درخواست پیش کرتا ہے اورائت کر دیتا ہوں جن کا کرتا ہے تو ان کا قصہ بھی سن لیجیے ایک بڑے میاں آ گئے بہت بڑی عمر کے تھے ایک صاحب ساتھ سفارش کے طور پر ساتھ لے آئے جن کو تارشی لائے ان کا داغ اس سے بہت پرانا تعلق تھا ان کو لے آئے اور وہ کہنے لگے کہ یہ بےت ہونے آئے میں نے ان سے کہا کہ آپ نے ان کو یہ نہیں سمجھایا کہ وہاں تو ایسے بیاہیت نہیں ہوا جاتا کہ جو بھی آئے جو بھی آئے جلدی سے بےد کر لیا جائے ایسے تو نہیں ہوتا اس کے تو کچھ اصول ہیں جہاں وہ حکیم صاحب والا معاملہ نہیں ہے کوئی آ پھنسے کوئی آ پھنسے کوئی ا پھنسے کوئی آ پھنسے, پھنسے. حکیم صاحب کا قصہ کبھی کبھی آگے نقل بھی تو کیا کریں جن لوگوں کو یہاں کے قصے یاد ہیں اتنا تو مجھے معلوم ہے کہ یاد تو ہیں مگر وقت پر ان کو ان سے عبرت حاصل نہیں ہوتی اور آگے نقل نہیں کرتے اللہ کرے یہ دو کام بھی ہو جاتا ہمارے بچپن میں ایک گاؤں میں ایک حکیم صاحب تھے اور قائف حکیم اسے کہتے ہیں کہ جو باقاعدہ جس نے پڑھنا سیکھا ایسے ہی شد کو تھو تھوڑا بہت کر کر حکیم بن گئے وہ تصویر بہت پڑھتے تھے ہر وقت میں تصویر رہتی تھی بہت زیادہ ہوتی سال گاؤں میں ذریف البا تھے تو ایسے مزاج زیادہ کرتے تھے تو انہوں نے کہا مجلس میں میں بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا میں بہت چھوٹا تھا مگر اور غلط کی بات دیکھیں میری عمر اس وقت میں زیادہ زیادہ سات آٹھ سال ہوگی اس وقت کا قصہ یاد ہے اور جیسے عمر گزر رہی ہے وہ قصہ زیادہ یاد آ رہا ہے درمیان میں تو ہو سکتا ہے کہ چالیس پچاس سال تک وہ بالکل ہی ذہن سے نکل گیا ہو بالکل ہی یاد نہ رہا اور اب وہ روزانہ روزان اس لئے کہ پیروں کے حالات سامنے آ رہے ہیں نا تو وہ پرانا تل یاد آ رہا ہے وہ صاحب کہنے لگے حکیم جی آپ تصویر پر کیا پڑھتے ہیں حکیم جی صاحب بولے کہ اللہ کا نام لیتا ہوں اور کیا پڑھتا ہوں وہ کہنے لگے نہیں میں بتاؤں آپ کیا پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں کوئی ا پھنسے میں کہیں کوئی بےچارہ جاتا تو اس لیے وہ کہنے لگے کہ آپ یہ پڑھتے تصویر کوئی آ پھنسے کوئی آ پھنسے کوئی آ پھنسے کوئی آ پھنسے تو ایسے آج کل کے پیر جو ہے نا وہ لمبی لمبی تصویرات لے کر یہی پڑھتے رہتے ہیں کوئی آ پھنسے کوئی مرید آپ وہ کہتے تھے کوئی مرید آپ پھنسے یہ پڑھتے ہیں کوئی مرید آپ پھنسے کوئی آ پھنسے کوئی آ پھنسے اور کہیں کہیں تو اوزان ہوتے ہیں مرید ہو جاؤ مرید اللہ کی رحمت میں آ جاؤ مرید ہو جاؤ اور پھر لمبے لمبے پٹکے چادریں ایک دوسرے کے ساتھ باندھ کر پھیلا دیتے ہیں بہت دور دور جتنی دور تک مجلس یا مسجد بہت پوری پھر جو اس کو ہاتھ لگا دے گا مرید ہو جائے گا ہو ابھی چار پانچ دن ہوئے کسی نے بتایا شاید ایک ہفتہ ہو گیا ہوگا یہاں کو اللہ کی رابطہ میں بتایا تھا ایسے پیروں نے کچھ اپنے لوگ بھی چھوڑے ہوتے ہیں لوگوں کو مرید کرانے کے لیے پکڑ پکڑ کر لائے ہوتے ہیں کہ پکڑ پکڑ کا کھینچ کھینچ کر لوگوں کو لا مرید کروانا کسی نے بتایا کہ ان کو ان پیر صاحب کا کوئی چھاڑتا پکڑ کے لے گیا اردو میں معلوم نہیں یہ پنجابی کا لفظ ہے چھاڑتا چھڑتا کے معنی پنجاب میں استعمال ہوتے ہیں کہ کسی ایسے ایسے چھوڑے ہوئے کہ پکڑ پکڑ کے لاؤ اس کی تختیقان سے کی جائے کہ اردو بہت میں اس سے کہیں اردو میں اس کا درد دیکھیں اس کو کیا کہتے ہیں بہت سے پیر لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اپنے خاص خاص لوگوں کو چھوڑتے ہیں ایسے طرح نظر رکھیں جو کوئی ملے تو اس کو پکڑ پکڑ کے لایا کرو برید کرانے ابھی تقریبا ایک ہفتہ ہوا کسی نے فون پر بتا ایک شخص مجھے پکڑ کر لے گیا اپنے پیر کے پاس کہ ہمارے پیر صاحب ایسے ہیں جس پر پھونک لگا دیتے ہیں یا تعبیذ دیتے ہیں یا پڑھنے کو کچھ بتا دیتے ہیں تو ساری پریشانیاں اس کے پاس ہو جاتی ہیں چلے آپ تشریف لے چلیں ان کو ایسے بہلاب خسرا کر لے گیا جیسے عورتوں کو لوگ اغوا کرتے ہیں وہاں لے جا کر جیسے پیر صاحب کے پاس لے گئے تو پیر صاحب کھڑے ہو گئے وہ پہلے سے تیار ہوتے ہیں دیکھیں ہمارا خاص آدمی اگر کسی کو لا رہا ہے تو پہلے سے کہتے اٹھ کر کھڑے ہو گئے ابھی پوچھا ہی نہیں کہ کیوں آیا ہے کیسے آیا ہے کھڑے ہو گئے سینے سے لگا لیا اور سینے سے لگا کر کہنے لگے بس آپ اور میں آپس میں بھائی بن گئے یہ بھی غنیمت ہے کہ مرد کو بنایا ایک تو کسی عورت نے اپنے حالات میں لکھا کہ ایک پیر نے مجھے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگے کہ ہم دونوں بھائی بہن بن گئے عورت کہہ رہی ہے خط لکھا ایک عورت نے کہ یہاں پہ معلوم نہیں کون بابا ہے کسی بابا کے پاس چلی گئی اس نے سینے سے لگا لیا اور بھینچا کافی دیر تک سینے سے لگا کر وہ بھیجتا رہا اور اس کے بعد یہ کہا کہ بھائی بہن بن گئے ہم لوگ خیر یہ ممکن ہے یہ پیر صاحب عورتوں کو بھی ایسے کرتے ہوں گے یا نہیں وہ تو مرد تھا جس نے بتایا بھائی ہم بھائی بن گئے پھر ان کو کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیا ساتھ یہ کہ شرپ اول اب یہ ہے بھائی بننے کی کہ روزانہ میری مجلس میں آیا کریں میرے پاس روزانہ حاضری دیں اتنی بات تو پیر صاحب نے کہہ دی بعد میں وہ چھارتا جو پکڑ کے لے گیا تھا تو اس نے یہ کہا کہ آپ مرید ہو گئے ہیں یہاں مرید کرنے کا یہی دستور ہے جس کو حضر صاحب سینے سے لگا لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں بھائی بن گیا تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مرید ہو گئے ہیں اب دنیا کی کوئی طاقت آپ کو چھوڑا نہیں سکتی وہ بےچارہ بہت پریشان تھا کہ یہ تو مرید تو اس نے کر لیا تو میں کیسے بچوں گا اگر میں نہیں گیا تو معلوم نہیں کیا ہوگا تو میں نے اس کو تسلی دی کوئی بات نہیں بچ جائے گا نہیں مرے گا مرید کیسے ہوا جاتے وہ حالات ان کو بتائے پھر اس نے ان سے کہ ہم دل تابع کر لیے ان نے بتا دیا کہ میں بالکل نہیں جاؤں گا ان کے پاس اس سر یہ بتا رہا تھا کہ یہاں ایک صاحب بہت معمر بہت بوڑھے وہ آ گئے ایک پرانے مرید کے ساتھ کہتے ہیں بیونے آیا ہوں تو میں نے کہا کہ آپ ان کو ایسے کیسے لے آئے انہوں نے بتایا کہ میں نے تو ان کو بہت سمجھایا تھا مگر یہ وید ہیں کہتے ہیں کہ نہیں میں تو چلوں گا بیعت ہوں گا جب میں پہنچوں گا تو وہ مجھے ضرور بیت کر لے گا یہ گھر سے فیصلہ کر کے میں ان سے مخاطب ہوا ان سے یہ کہا کہ بیٹھ ایسا کام نہیں ہے کہ جہاں چاہو جلدی سے غائب ہو جاؤ اس میں سوچ سمجھ کر دیکھ بھال کر جانی بہن ایک دوسرے کو دیکھیں جب یقینان ہو کس چیز کا یقمینان اس کی تفصیل انشاء اللہ تعالی بعد میں بتائیں گے جب میں نے یہ کہا کہ جلدی نہیں ہونا چاہیے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ آرے خیر میں دیر نہیں کرنا چاہیے ایسے کہا کہ دینی کام ہے یا بھلائی کے کام میں دیر نہیں کرنا چاہیے میں نے کہا بس معلوم ہو گیا آپ تو مجھے مرید کرنے آئے میں ایک بات کہہ رہا ہوں آپ اپنا پرو چلا رہے ہیں معلوم ہوا کہ میرے پیر بننے آئے ہیں مرید ہونے نہیں آئے پیر بننے آئے ہیں میں آپ کو پیر نہیں بناؤں تشریف لے جاتا تو قصہ بھی شاید اس وقت میں بتا دیا یا بعد میں کبھی بتاتا رہتا ہوں ایک ایک چیلا کیا گرو کے پاس کہنے لگا کہ حضور مجھے چیلا بنا لیں تو اس نے کہا بیٹا چیلا اتنی جلدی اتنی آسانی سے نہیں بنا جاتا پہلے زمانے کے گرو آج کل کے مسلمان پیروں سے زیادہ حقل مند تھے آج کا تو مسلمان پیر وہی نا کو آپ سے کوئی آپ بن اس گرو نے چیلے سے یہ کہا کہ بیٹا اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے नहीं نہیں بنا جاتا کچھ پہلے کرنا پڑے گا وہ چیلا کیا کہتا ہے اگر چیلا نہیں بناتے تو اپنا گرو ہی بنا لیجیے کچھ نہ کچھ تو بنا لو بہتر تو یہ کہ چیلا بنا لو چیلا نہیں بناتے تو اپنا گرو ہی بنا لو وہ صاحب جو آئے تھے میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ تو پیر بننے آئے ہیں میں آپ کو پیر نہیں بناؤں گا تشریف لے جاؤ آج تو یہ بات بتا دی کہ جو مجاہد ہوتا ہے اس کا تو اتنا بتا دینے کافی ہے کہ یہ مجاہد ہے اس کے لیے کوئی شرط نہیں اس کو تو بہت جلدی سے محیط کر لیتا ہوں اللہ تعالی سب کو مجاہد بنا دیں اپنی راہ میں مال و جان قربان کرنے کی بلبل جالاباد اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں اپنی رحمت سے قبول فرما لیں اور وہ ہزم تازہ کر لیجیے کہ جو جو لوگ اس سے پہلے بیت ہوئے ہیں وہ دلوں میں ہزم تازہ کر لیں کہ اس وقت میں یہ جملہ نہیں کہلایا جاتا تھا اللہ کے رام میں مال یا جان قربان کرنے کا موقع پیش آیا تو بخوش ہی قربان کروں گا ایک اور سے سبق حاصل کیجئے عورت سے اس نے یہ کہا کہ میں نے یہ اپنے خیال میں اس جملے کا جوڑ اس کے ساتھ لگا دیا ہے اللہ کے یہاں پہنچ چکا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق فرمائے ارے ارے سن لیا لگا لیا نہیں لگایا جو لگا لیا ابھی کہنے سے لگایا پہلے لگایا اسی وقت کر لیا تھا الحمد لحمد الحمد اللہ بتایا بھی تو کریں سال بتا دیا ہے ایک شخص نے اپنے حالات ایک مرید ہیں انہوں نے اپنے حالات پوری زندگی میں ایک بار بتایا وہ یہ کہ وہ ہم کے لیے جا رہے تھے کراچی ایئرپورٹ پر جب گئے تو وہاں سے مجھے ٹیلی فون کیا بتایا کہ میں آپ سے باہر ہوں حضرت نے انہیں پہچانا نہیں بھلا ایسے بھگوڑوں کو کون پہچانتا ہے خیر کسی نہ کسی طرح انہوں نے اپنا تعارف کرایا اور تعارف کرانے کے بعد جو پہلی بات کہی وہ یہ کہ حضرت آپ میری شادی کرا دیں حضرت کو اتنا سخت تعجب ہوا اتنا سخت تعجب ہوا کہ بیت ہونے کے بعد ایسے بھاگے ایسے بھاگے کہ کوئی خبر ہی نہیں اور جب تعلق بھی رکھا اور بات بھی کی تو کیا کہ آپ میری شادی کرا دیں ان تو بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیعت کا مقصد یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ شادی کرانے والا ہوگا یا اور اس قسم کے کوئی ہمارے کام کر دے گا بیعت ہونا یعنی پیری مریدی اس سے اصل مقصد کیا ہے اور لوگ کن مقاصد سے بیعت ہوتے ہیں لوگ تو اس لیے باعث ہوتے ہیں کہ دنیاوی تعلقات بڑھیں گے وہ پیر صاحب جن کے مرید بڑے بڑے دنیا دار لوگ ہوں بہت اونچے طبقے کے بڑے مالدار ہوں جب بڑے عہدوں اور مناسب پر ہوں حکومت میں اثر رسوخ ہو جب ان کے مرید ہو جائیں گے تو ایک تو یہ کہ وقت ضرورت چیر صاحب کی سفارش کروا دیں گے دنیا کے کام نکلنے لگیں گے دوسری بات یہ ہے کہ ایک پیر کے جو مرید ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم پیر بھائی ہیں پیر بھائی کوئی بہت بڑا مالدار بھی کسی پیر کا مرید ہے کوئی مسکین بھی ہو گیا تو دونوں بھائی بن جائے اب وہ مسکین بھائی سمجھتا ہے کہ اتنا بڑا مالدار یا اتنا بڑا کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے ہم دونوں بھائی بن گئے اس سے کام نکالیں گے ایک دوسرے سے تعارف ہوگا میل جول ہوگا تو دنیا کے کام ایسے ہی نکلا کرتے ہیں میل جول سے تعارف سے آمد و ربت سے تعلقات بڑھ جائیں گے تعلقات بہت پوچھے تعلقات ہو جائیں گے پھر کچھ پوچھ نہ پوچھئے زندگی پروازوں پر بعض لوگ تو اس لیے مرید ہوتے ہیں دوسرا طبقہ ایسا ہے وہ مرید اس لیے ہوتے ہیں کہ کسی سے کوئی مرید ہو جائے تو جن بھوت پریت خافا اطلاع ایسی تکلیفیں مصیبتیں بیماریاں جاتی رہتی ہیں کسی م... کا مرید ہو جانے سے یہ خیال ہے بہت سے لوگوں کا ایک شخص نے مجھے بتایا کہ اس پر بہت تکلیفیں مصیبتیں فیفڑ واقع جو ایک شخص نے مجھے بتایا کہ اس پر بہت تکلیفیں مصیبتیں پاپا جو کام بھی کرتے ہیں تو اسی میں ان کو نقصان پہنچایا بتایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ تجھ پر کسی پیر کا ہاتھ نہیں ہے کسی پیر کا ہاتھ ہو تو تیرے تیری تمام تکالیف ختم ہو ایک مولانا اور بھوڑے جس میں دو صفات تھی دو صفات کمال مولانا ہونا بھی صفات کمال میں سے ہے انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو بھی کچھ نظارے بھی کچھ آپ نے کچھ پی کرے آخرت یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں بڑھاپنے میں اس لیے میں نے وضاحت کر دی مولانا بھی تھے اور بوڑھے بھی تھے میں اس زمانے میں بالکل نو عمر تھا زیادہ نہیں تو یہ کہ تیس پینتیس سال کی عمر تھی چالیس سے کم کم تھا مجھ سے فرمانے لگے کہ ہاں مجھے بیعت بھی کر لیں اور میری پوسٹ پر ہاتھ رکھ دیں خاص طور پر بلوچوں میں یہ دستور زیادہ ہے اور جس کو بزرگ سمجھتے ہیں کہتے ہیں میری پوست پر ہاتھ رکھ دیں کوئٹہ اور زاہ دان زاہ دان کے درمیان میں زاہ دان, زاہ دان اس لیے کہتے ہیں کہ شروع شروع میں جب ان لوگوں نے وہاں سکھ دیکھے سکھ بہت ہیں اس علاقے میں سکھ دیکھے تو سمجھنے لگے یہ بہت بڑے بزرگوں کا شہر ہے سکھوں کی ڈاڑیاں بڑی بڑی ہوتی نا سمجھے کہ بہت بڑے بزرگوں کا شہر ہے تو شہر کا نام ہی رکھ دیا زاہدان اولیاء اللہ کا شہر زاہدین پر بیان چل رہا ہے نا بہت مدت سے تو ان نے سمجھا کہ یہ شہر زاہدین کا عربی میں زاہدین یا دون فارسی میں جیسے بتاتے ہیں کہ آج اخبار میں آیا ہے کہ طالبان نے طالبات پر پابندی لگا دی فارسی میں ایسے ہوتا ہے ایک طالب زیادہ تو طالبان طالبان جو جماعت ہے انہوں نے پالی پر پابندی لگا دی کوئی پالی اسکول کالج یونیورسٹی وغیرہ میں نہ پڑھ سکتی ہے نہ پڑھا سکتی ہے اگر کہ وہ کافر آئی کیوں نہ ہو مگر بھی ممالک کاپروں کے انہوں نے مذاکرات کیے کہ ہم لوگ تو مسلمان نہیں ہیں تو اس لیے ان عورتوں کو لڑکیوں کو جو ان کی ہیں ادھر کی ہی رات میں ان کو اجازت دے دی جائے انہوں نے کہا کہ نہیں کسی کو بھی اجازت نہیں ہے اپنے لے جانا چاہو لے جاؤ اجازت نہیں بات آ گئی طالباں ایسی بہت زیا وہاں ریلوے اسٹیشن کے قریب درمیان میں زاہدہ اور کوئٹہ کے درمیان میں ایک ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک مسجد میں ہم نے نماز پڑھی تو بچے وہاں ہماری بہت خدمت کرنے لگے کبھی کچھ کھانے کو پینے کو اور کسی چیز کی در ہو تو ایسے ایسے کچھ باتیں کرنے لگے بہت مانوس ہو گئے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں تو ایک نے بتایا کہ یہاں جو ریلوے اسٹیشن ماسٹر ہے اس کا لڑکا تھا ایک ان میں سے دوسرا کوئی اور اس کا मुझे تھا लगा ماسٹر کا لڑکا مجھے کہنے لگا دست پوشتی بدعیب عید کے خدا بند اس لڑکے نے کہا اپنا ہاتھ میری پوشت پر رکھیں اور دعا کر دیں کہ اللہ تعالی ہمیں وہ شاید ماں کا ہمیں یا تو اصطلاح ایسی ہوگی من کی بجائے ماں استعمال کرتے ہوں گے یا مطلب ہوگا ہمارا پورا خاندان یا یہ مطلب ہوگا کہ جو ساتھی ہے یہ بھی اللہ تعالی ہم کو ہمیں اللہ ملا بنا لے ملا یہ دعا کروائی اس نے میں, میں, میں نے کر دی آخر تو ایسے لگ رہا ہے ابھی جب یہ قصہ بتا رہا ہوں تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جو ملا کی حکومت ہو گئی نا ملا امیر مین ملا عمر امیر المؤمنین ملا عمر کے مشیر خاص اور وزیر نشریات ملاسوم اور فلاں ملا فلاں ملا تو میرے خیال میں وہ بھی انہی میں سے کوئی ہو سکتا ہے کہ ملا عمر ہو مجھے اس بچے کا نام یاد نہیں رہا ملا عمر سے پوچھوں گا کیا آپ نے مجھ سے دعا وہ اس کو یاد تو نہیں ہوگا کہ جب وہی ہے کسی ملا سے آپ نے کبھی دعا کروائی تھی اور یہ کہا تھا کہ میری پٹ پر ہاتھ رکھ دیں اور دعا کر دیں ابھی مجھے قصہ زیادہ میں معلوم کروا کرواؤں گا یہ لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ ملا ہوگا یہ ہوگا جیسے بندے متعل مارا کیسی دعا اسٹیشن ماسٹر کا لڑکا ہے دعا کروا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملا بنا دیں بلوچستان میں اس کا بہت دستور ہے کہ میری پوست پر ہاتھ رکھ دیں اور ساتھ دعا بھی کریں وہ مولانا صاحب جن کا قصہ بتا رہا ہوں وہ بلوچستان کے تھے ایک صحفہ دیا ہے کہ بلوچ دوسرے صحتہ دیا ہے کہ مولانا تیسری صحفہ دیا ہے کہ بہت بوڑھے مجھے کہتے ہیں میری پوسٹ پر آپ ہاتھ رکھ دیں اور مجھے بیت بھی کرنا مجھے تعجب ہوا کہ یہ تو مولانا ہے اور بڑی عمر کے بھی ہیں اتنی عمر گزر گئی وطن جانے کو پیار ہیں بہت بوڑھے تھے اب تک کسی سے بےت نہیں ہوئے تو مجھ سے نو عمر سے بہت ہونے میں معلوم نہیں ان کو کیا بھی خوبی ڈال یہ بات کیا ہے پوچھ تو لوں ان سے میں نے ان سے پوچھا آپ مجھ سے بےحد کیوں ہونا چاہتے ہیں اور کچھ پر ہاتھ کیوں رکھوانا چاہتے ہیں انہوں نے فرمایا اس لیے کہ آپ کا نام لینے سے جنات بھاگ جاتے ہیں کہ بڑے سے بڑا جن ہو سخت سے سخت ہو سرکش سے سرکش آپ کا نام لے دیتے ہیں وہ بھاگ جاتا ہے جبکہ میں کئی آسب والوں القول الجمیل شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی کی کتاب ہے القول الجمیل عامر یاد پر جنات کو بہانے کے لیے القول الجمیل سے لمبے لمبے وظیفے پڑھتا رہتا ہوں بھاگتے ہی نہیں ہے اتنے اونچے بزرگ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ رحم اللہ تعالی ان کی کتاب القل الجمیل سے لمبے لمبے آسے بگانے کے پڑھتا رہتا ہوں کوئی اثر ہی نہیں ہوتا بھاگتے ہی نہیں آپ کا نام لینے سے بھاگ جاتے ہیں مم. میں نے ان سے کہا کیا کہ اپنے بزرگی کی علامت خوب پہچانی ایسے تو کئی گرو بھی ہیں جو جن اتار دیتے ہیں میں نے بات سنی ہوئی تھی ان دنوں میں کہ کراچی میں کہ مسان روڈ ہے مسان روڈ پر کوئی گرو رہتا ہے تو لوگ اس سے بھی جنات اتراتے ہیں میں نے کہا مسان روڈ چلے جائیں وہاں کوئی گرو ہے اس کے مرید ہو جاؤ یہ قصہ اس پر آ گیا کہ بہت سے لوگ مرید اس لیے ہوتے ہیں کہ آصیب چلا جائے گا کپڑ و فاقا چلا جائے گا بیماریاں چلی جائیں گی اس لیے مرید ہو جاؤ دو تابا پے ہو گئے پر گنتے جائیں نا مرید ہونے والوں کے تابو پہ کتنے تیسرا تاباکہ یہ ہے کہ جب مرید ہو جائیں گے تو پھر کچھ ضربیں لگائیں گے لگوئے پھر ستا پر وربے لگائیں گے اگر صاحب ضربیں لگوائیں گے لقیفہ قل پر یہ ذرب ہے لقیفۂ نفس پر ہے لقیفۂ سر پر ہے لقیفۂ خفی پر ہے لقیفہ خقفہ پر ہے لقیفۂ نفس پر ہے پھر آخر میں سلطان القاع ہے سات ہو گئے یہ چھ تو پہلے ہو گئے یہ ساتواں تو سب سے بڑا ہے یہ لقیفہ بڑا زبردست ہے اس پر اگر صاحب دربے لگوائیں گے پھر ہمیں بج دایا کرے گا ہائے ہوئے ہائے ہوئے چیخ پکار لوٹ پوٹ اور کودیں گے کدے کی طرح کچھ پوچھ نہ پوچھ بہت زیادہ پھر ہمیں خلافت مل جائے گی پھر لوگ ہمارے مرید ہوا کریں گے پھر ان کے ساتھ بھی یہی عورتوں بھی الٹ پالٹ کو بھی کیا کریں گے سارے قصے کریں گے ایک دعوا یہ ہے ساتھ ساتھ کشف و کرامات کا قصہ بھی شروع ہو جائے گا کبھی کچھ کشف ہو گیا کبھی کچھ ہو گیا کبھی کچھ ہو گیا کبھی, کچھ ہو گیا کبھی, کچھ ہو گیا کبھی کوئی کرامت ہو ہوگی کبھی کوئی ایسے پھر لوگ ہمارے بہت زیادہ موتق ہو گے کتنے تابقے ہوگا یہ تین چوتھا تابق آج یعنی سب سے زیادہ سمجھدار کہیں وہ یہ تو نہیں چاہتے کہ یہ دربے وغیرہ لگایا کریں گے اچھلیں کودیں گے اور کشو کرامات وغیرہ یہ مقصد تو نہیں مگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اور کچھ وظائف پڑھ لیے وہ وظاہب بتا دے گا کچھ وظاہ پڑھ لیے بس بخشش ہو گئی کچھ اچھے اچھے مسیدے بتائے گا جن سے بخشش ہو جائے ویر صاحب وہاں بھی اپنے ساتھی لے چلیں گے اگر گنگوہر قد سر کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے گنوار تھا باہر کا تو ایسے لوگوں کی رعایت کر دی جاتی ہے بیرونی لوگوں سے سب حضرات رعایت کرتے ہیں کہ یہ جنگلی آدمی سیدھے سادے ہوتے ہیں میں تکلف نہیں ہوتا میں گناہوں سے تاباہ کروائی تو وہ کہتا ہے وہ حضرت جی آپ نے افیم سے تو توبہ کرائی ہی نہیں افیم افیون کو افیم اور میں مجھے کہ معلوم کہ تم افیم بھی کھاتے ہو چلو فرمایا کہ یہ مجھے ذرا بتا دو کتنی کھاتے ہو آخر عمر میں حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کی نظر جاتی رہی تھی اس نے ایسے کوئی بیلی اٹھائی مٹی کی اور ہاتھ پر رکھ دی اتنی اب افیم کھاتا ہوں حضرت نے آدھی کر کے دے دی اتنی کھایا بس یہ اس لیے کہ اب یونی آدمی اگر ایک دم چھوڑ دے تو وہ مر جاتا ہے زندہ رہنا مشکل بالمحرم جان بچانے کے لیے مقصد یہ تھا کہ ابھی کم کرے گا پھر اور کم اور کم اور کم گھر میں جا کر سوچا کہ اگر یہ اچھی چیز ہے تو آدھی کیوں کروائی اور اگر یہ گناہ ہے تو عادی کی اجازت بھی کیوں دی اس لیے چھوڑ دیتا ہوں زندگی موت اللہ کے اختیار میں بالکل آئندہ ایک ذرہ بھی ذرا نہیں کام پاؤ چھوڑ دی بہت دست ہوئے بہت تکلیف ہوئی لوگوں نے بہت سمجھایا کہ مر رہے اس نے کہا کہ مرتے مرتے دعویٰ کرتے تھے مر مرلا تو ہے ہی حرام کھاتے کھاتے کیوں مروں توبہ کر کے اللہ تعالی نے بچا لیا تندرست ہو گئے پھر پیر کی خدمت میں حاضر و حضرت گنگو ہی پود کے خدمت میں پھر حاضر ہوئے کچھ پیسے نذرانہ پیش کیے حضرت نے پوچھا کہ یہ نہیں حضرت نے لے لیا یہی سمجھ کر کے دیہاتی آدمی ان کا تربوز بھی سر پر رکھوا لے تو پیسے کی کیا بات تربوز سر پر رکھوا کے بتایا تھا نا حضرت لے لیے اس سے پیسے پوچھا حضرت جی آپ نے مجھے پہچانا ہے ان نے فرمایا کہ نہیں پہچانا شاید پیسے بعد میں لیے ہوں پہلے نہیں پہچانا حضرت جی آپ نے مرید کو یہی نہیں پہچانا تو قیامت میں کیسے پہچانیں گے بخشش کیسے کروائے <laughs> یہی <laughs> نہیں مرید کو پہچان رہے تو قیامت میں کیسے پہچانوں گے <laughs> پھر وہ پیسے دیے تو پھر خود ہی پوچھتے یہ <laughs> تو آپ نے پوچھا ہی نہیں کہ یہ پیسے کیسے ہیں <laughs> پر میں اچھا چودھری چلو اب بتا دو کیسے ہیں دیکھیے کیسی عجیب ہی. سادگی کی باتیں سادہ ہوتے ہیں نا ساد آپ نے پوچھا ہی نہیں کہ میں وہ افیم والا برید ہوں تو جتنے پیسے افیم پر خرچ ہوتے تھے وہ بچا بچا کر میں نے سوچا کہ یہ حیدر صاحب کو نظر آ دوں یہ وہ پیسے یہ تو حیدر گنگوہی قدس خود کا قصہ ہے اور ایک پیر ویسے ہی تھے ایک مرید ان کے پاس گئے کہنے لگے کہ حضرت جی آپ بہت دبلے ہو رہے ہیں تو وہ پیر صاحب بولے ہاں بھائی آخر پور سراد پر مریدوں کا بوجھ بھی تو اٹھانا ہے نا اس فکر میں دبلا ہو رہا مرید نے کہا حضرت جی وہ جو دھان کا کھیت ہے وہ میں نے آپ کو دے دیا چاول جہاں کاشت کیے ہوتے ہیں ان کو دھان کہتے ہیں دھان کا کھیت وہ میں نے حضرت کو نذرانہ پیش کر دیا حضرت ہماری خاطر اتنے کمزور دوبلے ہو گئے ہمارا بوجھ اٹھائیں گے دھان کا کھیت آپ کو دیں گے ایسے پیر بڑے ہوشیار ہوتے ہیں بہت ہوشیار ان نے سمجھا کہ اگر یہ یہاں سے اٹھ کر چلا گیا پھر معلوم نہیں اس کے دل میں یہ بات رہے یا نہ رہے کہیں پھیر جائے اپنی زمان سے جو گھر میں جا کر بیوی بی کو بتایا اس نے کر چلی چل تو اور تیرا پیر کس کو دیا ہے دھان کا کھیت تو پیر صاحب نے کہا اچھا ابھی میرے نام لگاؤ چلو میرے ساتھ ابھی مجھے دکھاؤ اس کی حدود ایروڑا دکھا دو اور ابھی میرا کر دو لے کر آ گیا کہ پیر جی پیچھے پیچھے مرید جی جا رہے ہیں دھان کے کھیت کے درمیان میں میں جو اس کی بنانے میں درمیان میں جو بنائی جاتی ہیں پانی کے رکاوٹ کے لیے ڈال کہتے ہیں شاید اس کو ڈال یا بٹیا کیا کہتے ہیں آپ کو معلوم ہوگا وہ پیر جی ایک ادھر بھی بیٹھے ڈول اچھا ٹھیک پیر جی ایک بیٹھے ہوئے ڈول دھان کے کھیت کی ڈولیں بہت باریک ہوتی ہیں اس لیے کہ پانی اس میں بہت پانی تو بھر کر رکھتے ہیں چاولوں کے کھیت کو پانی بہت دیتے ہیں وہ بھرے بھرے ایک تو یہ کہ ڈھول ایسی باریک پھر ادھر سے بھی پانی ادھر سے بھی پانی پیر صاحب جاتے جاتے اس میں پاؤں پھسل گیا گر گئے مرید نے پیچھے سے ماری لات اس ڈور پر تو چل نہیں سکتے مریت رے پہ کبا ہو گئے بادر اس لیے مرید ہوتے ہیں کہ کچھ کش و کرامات وغیرہ ایسی چیزیں ہوں گی اور بات یہ کہ پیر صاحب بخشا دیں گے چوتھی قسموں کا اشارہ لے چلیں گے کل سراد پر اپنے کندھوں پر اٹھا کر ساری دنیا کو چار ہو گئے پانچویں قسم یہ ہے کہ پیر صاحب اگر ویسے نہیں اٹھا کر لے جائیں گے مگر جو وزیر بتا دیں گے پیر صاحب ان کے پڑھنے سے کام ہو جائے گا دنیا بھی بن جائے گی آخرت بھی بن جائے گی صرف وظیفے پڑھنے سے یہ طبقہ اس میں بڑے بڑے علماء اس زمانے کے بڑے بڑے لوگ اس غالب فاہمی میں مبتلا ہیں کہ وہ کچھ طریقے بتائیں گے کچھ مراقبے کچھ محاسبے کچھ وظیفے بس بسبو پڑھتے رہو اور کچھ کرنے کرانے کی ضرورت نہیں صرف وظیفوں پر سو. دو قصے پہلے بھی کبھی بتائے ہیں موضوع کی مناسبت سے پھر دکھا بھی حیدرآباد کے قریب غالباً ٹنڈو محمد خان سے ایک مولانا صاحب نے خاطر لکھا میں ولایت کوبرا کا چودواں باب یا ستر ماں سولہ اور کسی کو یاد ہے سترواں اچھا ستر میں ولایت کوبرا کا سترواں باب پڑھ رہا تھا ولایت کوبرا اونچی بنایا سب سے اونچی بلایا جو ہے. اس کا سترواں باپ سولہ باپ پورے کر لیے تھے سترواں پڑھ رہا تھا میرے شیخ کا انتقال ہو گیا میں نے نظر دی کہ آگے کے باپ کس سے پورے کراؤں کس سے پڑھوں بہت سوچا بہت سوچا آپ کے سوا اور کہیں نظر جاتی نہیں تو اس لیے آگے کے باب آپ مجھے پورے کروا لیں بلایت کبرا کے ساتھ میں باپ سے آگے معلوم نہیں آگے کتنے ہوں گے ان کے کی کیونکہ زیادہ دور نہیں تھے یہیں حیدرآباد سے قریب ہی ہے تو ان کو میں نے یہاں بلوا لیا کہ یہاں یہاں اور تو یہ باب پر آئے ماں ان کو سمجھایا کہ یہ باپ با ستر و باپ بلایا کوبرا یہاں تو سبرا کا بھی کوئی باپ نہیں پڑھایا جاتا تو بھوس باغ کے ادھر گیا اور پھر کوبرا کے اندر گیا اور کوبرا کے سترا تو آپ نے پڑھ لی آگے معلوم نہیں کہتے نہیں سیدھے سیدھے اللہ کے بندے بنو بندے اللہ کی نافرمانیاں ظاہری باپ بنی نافرمانیاں چھوڑیے پھر وہ کسی دن یہ مفتی عبد الرحیم صاحب سے کہنے لگے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ باپ پڑے بغیر انسان بلی اللہ کیسے بن جاتا ہے باپ پڑے بغیر وہ باپ پڑھنا ضروری ہے اس کے بغیر کیسے بن جاتا ہے ان لوگوں نے ولایت کا مدار اور معیار ہی نہیں سمجھا ولایت یہ سمجھتے ہیں کہ دل دھر دھر دھر دھر دل دھر دھر دھر دھر کرنے لگے جیخو پکار ہونے لگے رونا بہت آئے اور رات میں اندھیرے میں بند کمرے میں ستارے نظر آنے لگے تو اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو یہ ایسا کیا بغیر تو یہ کیسے ہوگا پھر ان کو سمجھایا اللہ کے بندے ولایات کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کی ناپ اور مانیاں سب چھوٹ جائیں بلایا تو اس کو کہتے ہیں دوسرے یہ جو دھندے آپ بتا رہے ہیں یہ تو دجال سب سے بڑا ولی بری ہوگا آپ کے نظر میں وہ تو اتنے دکھائے گا کہ تمہارے تو جو بڑے سے بڑا پیر ہوگا وہ بھی اتنے نہیں کر سکے گا تو دجال کا انتظار کرو اس سے مرید ہو جانا امید تو ہے کہ ان کو بات سمجھ میں آ گئی ہے اس لیے کہ بعد میں وہ مسلسل رابطہ رکھتے ہیں ہر دو تین مہینے کے بعد تشریف لاتے ہیں سمجھ گئے ہوں گے دوسرا قصہ وزیرستان سے ایک مولانا صاحب نے لکھا انہوں نے شاید مراقبہ واقدت لکھا مراقبہ واخد کہیں وہ ان کا خدمت انوارش جدید میں آیا ہے اس کو دیکھ کر کنفرم وہ ہفتے کے اتوار کے روز بتا دیں یا استاذ سے معلوم کر لیں مراقبہ وحدت میں اس کی مشق کر رہا تھا درمیان میں میرے شیخ کا انتقال ہو گیا وہ مراقبہ وحدت کی مشق کروا رہے تھے ان کا درمیان میں ہو گیا انتقال پھر میں نے دوسرے شہر سے میشق شروع کی مگر کامیابی نہیں ہوئی پھر غالباً کسی اور سے بھی دو تین کا لکھا مجھے اس میں کامیابی نہیں ہوئی غلام مراقبے میں آپ کروا دیں کے دور تھے وہاں افغانستان وزیرستان میں ان دنوں میں ان علاقوں سے ایسے تعلقات بھی نہیں تھے ان کو میں نے یہ جواب لکھوایا کہ آپ کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ میں اخلاص تو ہے مگر فہم کی کمی ہے اگر کوئی ایسا ویسا آدمی لکھتا جس پر کچھ بھی اعتماد نہ ہوتا اس کو تو ویسے ہی ڈانٹ کر آئندہ کے لیے خط و کتاب ہی منع کر دیتا کہ بالکل تمہیں خط لکھنے کی اجازت نہیں ہے جاؤ کسی مراد سکھانے والوں کے مگر آپ نے اعتماد تو ہے کہ اخلاص ہے مگر یہ ہے کہ فهم نہیں ہے اس لیے ان کو یہ آیت لکھوا دی میں کیسے ہے یا جالک الرقانہ وہ کیسے احمد اللہ یا جالک الرقانہ اے ایمان بالو اگر اللہ کی ہر قسم کی نافرمانی چھوڑ دو تو اللہ تمہارے دل میں قوت فیصلہ قوت فیصلہ اللہ تمہارے دلوں میں پیدا کر دے گا قوت فیصلہ فیصلہ سے کیا مراد جائز ناجائز صحیح غلط ان چیزوں میں فیصلہ کرنے کی قبت عطا فرما دے گا جس کو عبور یقین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دل کی بصیرت دل, دل کا نور اس زمانے کے بہت سے پیر بھی اور مرید بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ محاسبات مراقاباد ذکر و شبد یہ جی کچھ کام کرا دیے جائیں اور کر لیے جائیں تو اسی سے انسان ولی اللہ بن جاتا ہے ولی اللہ مرید ہونے سے یہی مقصد سمجھتے ہیں وزیرستان کے ایک عالم نے لکھا تھا اس کے جواب میں میں نے یہ لکھوایا تھا اِن اللَّهَ فرقانا اے ایمان والو اگر تم اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو تو اس کی بارہ سے اللہ تعالیٰ فیصلہ حق و باطل کے درمیان اور غالت کے درمیان فیصلے کی قوت دلوں میں اطلاق میں نے لکھا کہ اب تک آپ کو جو بات یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ فلام مراقبہ غالباً مراقبہ باقدت ایک شیخ سے شروع کیا کامیابی نہیں ہوئی ان شیخ صاحب کا انتقال ہو گیا پھر دوسرے سے شروع کیا کامیابی نہیں ہوئی ان کا انتقال ہو گیا اب آپ مجھے اس مراقبہ میں چلا دیں آپ کو مقصد اور غیر مقصد سے ہوئے اور غلط میں آپ فرق نہیں کر پا رہے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نافرمانیوں سے نہیں بچتے ایک دو نہیں کئی پیر اور ان کے مرید میں نے بہت قریب سے دیکھے ہیں سنے سنائے حالات نہیں جیشم دید حالات ہیں وہ یہ کہ پیر صاحب وجد بھی مریدوں پر ڈالتے ہیں وجد لقوئف خمس بلکہ ستا بلکہ وہ بھی جاری کروا دیتے ہیں کہ لقوئف جاری ہوتے ہیں ہائے ہوئے کے نعرے بھی بہت لگتے ہیں معلوم یوں ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی محبت میں بس یہ مرغے بسمل ہو رہے مرغے بسمل مرے جا رہے ہیں خوب تڑپتے ہیں دھڑکتے ہیں مگر پیر صاحب اپنے مریدنیوں کو خود سے پردہ نہیں کرواتے سامنے آتی جاتی رہتی ہیں خود سے بھی نہیں کرواتے دوسروں سے بھی پردہ کروانے کی مریدوں کو ہدایت نہیں کرتے حرام کھانے سے بچنے کے لیے کوئی ہدایت نہیں دیتے مراقبے تو لمبے لمبے بتاتے رہیں گے مگر حرام خوری سے بچیں اس بارے میں کوئی ہدایت نہیں دوسرے محرم آسے سے منقرا سے بدا سے بجے اس بارے میں کوئی ہدایت نہیں دیتے ان کے مریدوں میں بڑے بڑے زمین دار ایسے دیکھے گئے جو دوسروں کی زمینیں وفت کر کے دبائے ہوئے ہیں کئی کئی ایکڑ زمینیں کل کھلا ایک دوسرے پر جھوٹے مقدمے کرتے ہیں بس دو کام کر لیتے ہیں ایک تو یہ کہ ڈاڑھی رکھ لیتے ہیں دوسرا کام یہ کہ مراقبے کر لیتے ہیں اور بقول ان ایک صاحب کے سترواں باب ولایات ایک کوبرا کا پڑھ لیا معلوم نہیں اوپر بھی کتنے باب ہیں وہ سارے باب پڑھ لیتے ہیں ایسے لوگوں کو ان پیر صاحبان نے خلافت دے دی تھی جن کو میں نے دیکھا ہے خود اور انہیں حرام خوروں کے ہاں جا کر خود بھی کھاتے تھے خود بھی خوب کھاتے پیتے ایک دو پابندیاں تھیں کھانے میں ایک تو یہ کہ بہتر قسم کا کھانا نہ ہو دوسرا یہ کہ ایک وقت میں دو تین قسم کے کھانے نہ ہو کھانا سادہ ہو اور ایک وقت میں ایک ہی قسم کا ہو خواب خالص حرام ہو خالص حرام اس کی پرواہ نہیں ایک وقت میں ایک قسم کا ہو اور سادہ ہو یہ چیزیں تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی مرید ہونے والوں کے طبقات کتنے ہیں ان کا بیان چل رہا تھا اب یاد نہیں تین کا بیان ہو گیا چار کا ہو گیا بہرال یہ طبقہ جو بتا رہا ہوں اس کا حاصل کیا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ولی اللہ بننے کے لیے دنیا میں اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے گناہوں کے چھوڑنے کی ضرورت نہیں بلکہ یہ ہے کہ کچھ مراقبے کر لیے جائیں اور ولایت کے کچھ باپ پڑھ لیے جائیں جب وہ باپ پڑھ لیں گے مراقبے ہو جائیں گے دل میں کوئی ایک کیفیت پیدا ہو جائے گی تو بس وہ بن کے اللہ بن یہ سمجھتے ہیں ان کے اوپر ایک طبقہ اور ہے وہ یہ کہ اتنا شعور تو ان کو ہے کہ اللہ کی نافرمانی چھوڑے بغیر کوئی واہ نہیں بن سکتا اتنی بات سمجھتے ہیں مگر نافرمانیاں چھوڑنے کے لیے ان کا یہ خیال ہے کہ کسی بزرگ سے گایت ہو جائیں گے تو گناہ خود ہی چھوٹ جائیں گے جا حضرت صاحب دعا کر دیں گے تو گناہ خود ہی چھوٹ جائیں گے جاں حضرت صاحب کوئی توجہ ڈال دیں گے تو گناہ خود ہی چھوٹ جائیں گے جا حضرت صاحب کوئی حضر وظیفے بتا دیں گے وہ وظیفے پڑھنے سے گناہ چھوٹ جائیں گے ان کا خیال یہ ہے ایسے لوگ بھی غلطی پر ہیں نہ بیعت ہونے سے گناہ چھوٹتے ہیں نہ شہر کی توجہ اور دعا سے چھوٹتے ہیں نہ وطائف وغیرہ سے اور مراقبہ سے گناہ چھوٹتے ہیں گناہ چھوڑنے کے لیے ہمت درکار ہے ہمت،, ہمت ہمت ہمت خود ہمت کرے ہمت کرے اور پھر ان گناہوں کے بارے میں اپنے غلطیوں کے بارے میں شہ کو اطلاع دے اور وہ جو نسخہ تجویز کرے اس کا اتباع کرے اطلاع ہو اتباع چار چیزیں لازمی ہیں استفادہ کے لیے اطلاع ہو تو اتباع تو اعتماد کا مطلب یہ ہے کہ جسے صلاح تعلق رکھے اس پر یہ اعتماد ہو کہ یہ صالح بھی ہے مصلح بھی ہے صالح کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ذکر بہت زیادہ کرتا ہو صالح کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کے قریب بھی نہ جاتا ہو مسلح کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو گناہوں سے بچانے کے نسخے جانتا ہو اتنا اعتماد حاصل ہو جائے ان کا مطلب یہ ہے کہ خود کو سپرد کر دے مردہ بدست زندہ اپنے حالات کی اطلاع دیتا رہے جو نسخے ملتے رہے ان کا اطباع کرتا رہے اگر اعتماد بھی حاصل ہو گیا انقلاد بھی حاصل ہو گیا خود کو مکمل طور پر سپرد کر دیا مگر حالات کی اطلاع دیتا ہی نہیں اگر کبھی اطلاع دے دی تو شیخ نے جو نسخہ دیا اس کا اتباع نہیں کرتا نسخے کو استعمال نہیں کرتا اسے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا آخر میں ایک اشکال اور اس کا جواب سمجھ لیجیے جب بیت ہونے کا ساحل مقصد یہ بتایا گیا کہ خود ہمت کر کے گناہ چھوڑنے ہوں گے ہمت کرنا پڑے گی پھر بعد علماء کو اشکال ہوتا ہے کہ یہ کام تو انسان خود ہی کر سکتا ہے کسی سے بیاحت ہونے سے کیا فائدہ ہمت کر کے گناہ چھوڑتا جا ہمت کر لے گناہوں سے بچتا رہے خود کو خود اصلاح ہو جائے گی بیعت کی ضرورت نہیں اس بارے میں چند نمبر سمجھ لیں بیعت ہونے سے جو گناہ چھوٹتے ہیں چھڑائے جاتے ہیں یہ ایک طریقہ ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بیعت ہونے سے اللہ تعالی کی محبت دل میں اور فکر آخرت دل میں یہ پیدا ہوتی ہے اس کے پیدا کرنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں صرف بیت ہونے سے نہیں ہو جائے گا جیسے میں نے پہلے بتایا اطلاع و اتباع سے ہوگا جب دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی فکر آخرت نہیں ہوتی تو ایسا شخص کتنا بڑا عالم ہو کتنا بڑا غالم عالم چھوڑ کر علامہ ہی کیوں نہ ہو اس میں پہلا نمبر تو یہ سمجھ لیں جب اس میں فکر آخرت ہے ہی نہیں تو جائز ناجائز حلال و حرام کا مسئلہ معلوم کرنے کی وہ ضرورت ہی نہیں سمجھے گا فکر ہو تو انسان معلوم کرتا ہے کہ یہ کام میرے لیے جائز بھی ہے یا نہیں میں یہاں علماء کو بار بار متوجہ کرتا رہتا ہوں تنبیہ کرتا رہتا ہوں وہ یہ کہ صلاح ہے قلب کی علامت کیا ہے کہ ہر بات سے پہلے ہر کام سے پہلے دل میں یہ سوال پیدا ہو کہ یہ جو بات کرنے لگا ہوں یہ جو کلام کرنے لگا ہوں کام کرنے لگا ہوں یہ جائز بھی ہے یا ناجائز سوال پیدا ہو اگر یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا تو ایسے کرتے چلے جا رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ ابھی دل میں صلاحیت پیدا نہیں ہوئی یہ نمبر ایک ہوا جب تک فکر آکرت پیدا نہیں ہوگی تو جائز ناجائز کا علم حاصل کرنے کی طرف توجہ نہیں جائے گی نمبر دو اگر جائز یا ناجائز ہونے کا علم ہے مگر فکر آخرت نہیں تو اس دل پر غفلت اتنی زیادہ ہوتی ہے اتنی کہ علم ہونے کے باوجود اس علم کا استردار نہیں ہوتا سارے گناہ کرتے رہتے ہیں سب گناہ کرتے رہتے ہیں اگر کوئی مسئلہ پوچھے متوجہ کرے تو کہہ دیں گے ہاں یہ گناہ ہے مگر جب وہ گناہ کرتے ہیں اس وقت ان کو استحال نہیں رہتا کہ یہ کام جو میں کرنے لگا ہوں یا کر رہا ہوں یہ گناہ بھی ہے ادھر معلوم ہے مگر توجہ نہیں آتی آج کل کے علماء کی اکثریت ایسی ہی ہے چنانچہ یہاں جو لوگ آتے ہیں تو نماز پڑھنے کا طریقہ اگر ان سے پوچھا تو اکثر بتا دیں مسئلہ ایک ہی بات نماز میں ہاتھ ہلانا کون ایک بار بلا درورت ہاتھ ہلانے سے وہ مکروح ہے تحریمہ کام ہو گیا نماز کا اعادہ واجب تین بار جلدی جلدی ہلا دیا تو نماز ٹوٹ گئی اسی وقت ٹوٹ گئی یہ بہت سے مولوی کرتے ہیں بہت سے یوں سمجھ لیں کہ تقریباً سارے کرتے ہیں حالانکہ کتابوں میں مسئلہ انہوں نے یہ پڑھا ہے مسئلہ پڑھا ہے کئی بار پڑھا ہے کرتے وقت یہ خیال نہیں کہ ہم کوئی اتنا بڑا گناہ ہیں اسی طریقے سے جو مولوی حضرات علماء کرام یہاں جو تشریف لاتے ہیں تو ان کے علم میں یہ چیز ہے کہ قرآن میں پردے کا حکم ہے حدیث میں ہے فقہ کی کتابوں میں ہے پردہ پردے کی اہمیت کتنی ہے پرد ہے ان کے علم میں بات ہے مگر استحضار نہیں است سے اتنا برود ہے گویا کہ علم ہی نہیں ہے جو یہاں پہنچ جاتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ یہ تو مسئلہ اچھا ٹھیک بھاگے بھاگے جاتے اپنے گھروں میں جا کر پردہ کرواتے یہاں آنے کے بعد پھر بھاگے بھاگے جاتے ہیں ادھر کوئی سرگودا لاہور پشاور سوات دیر اور ادھر وزیرستان اور ادھر کیا افغانستان اور اگر ایران اور ہندوستان اور عدل او مغربی ممالک میں وہ ایسے لگتا ہے کہ یہاں سے پہلے ان کو معلوم نہیں تھا حالانکہ معلوم تھا سب کچھ پڑھا ہے پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں مگر اس علم کا استقار نہیں ہوتا تیسرا نمبر اگر استدار ہو بھی جائے فلان کام جو کر رہے ہیں یہ ناجائز ہے یہ کرنا چاہتے ہیں ناجائز ہے وقت پر بات خیال میں آ جائے تو وہ بھی چونکہ فکر آخرت نہیں علم کے باوجود استحزار کے باوجود فکر آخرت نہیں اس لیے وہ اس گناہ سے نہیں بچتا قسم کا یہ بھی ہو جاتا ہے معلوم بھی ہے استقار بھی ہے اس کے باوجود وہ گناہ کرتا رہتا ہے تین نمبر ہو گئے چوتھا نمبر اتنی فکر تو پیدا ہو جاتی ہے کہ مجھے گناہ چھوڑنا چاہیے علم بھی ہے وقت پر استقدار بھی ہے بچنے کی فکر بھی پیدا ہو گئی کہ میں بچوں اس کی تدبیریں سوچتا ہے مگر بچ نہیں پاتا اپنے طرح سے تدبیریں کرتا ہے بہت تدبیریں کرتا ہے مگر ناکام ہی ناکام بہت سے لوگ بتاتے ہیں بہت سے ایک دو نہیں بہت لوگ بتاتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ سب گناہوں سے بچ جائیں ہم چاہتے ہیں مکمل دین دار بن جائیں ہم چاہتے ہیں چاہتے ہیں مگر نہیں بنا جاتا رہا گناہوں سے بچنے کی کوشش اور تدبیروں کے باوجود یہ ہے کہ ہماری خواہش پوری نہیں ہو رہی. پھر ہو رہے پھر ہو رہے ہیں چار نمبر ہو گئے پانچ میں